الحمد لله وقفاء والصلاة والسلام صلى الله صل وسلم على سيدنا السيد الرسول وخاتم الانبياء محمد بن المصطفى وَلَا آلِهِمَ أَصْحَابِهِ أُولِ الصِّدْقِ وَالصَّفَاهَا ما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقتلوا أنفسكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا السل مو وسلم مسلا دو والسلام الگ گیا سی دیا رسول لا الگ گوا سہاب گیا سی دیا حبی بللہ سلار سلام الدی خدم والا آل گوا سہاب یا مکین سلو المؤمنین شام السلام علیکم حمد و درود ختم الہ تحیت و سنا تو آج رانا دعا, دعا ہے بارگاہ رب العالمین جل مجدہ الکریم دے اندر ہر نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی شر فساد فتنے تو کامل نجات اور پناتا فرماوے حق بولنے ہق دلنے ہق مرنے دی توفیق بخش سجلو پنڈی راجپوت رمضان المبارک دے مبارک دبارک مہینے اج کا روحانی جلسہ جناب حاجی محمد علی شاہ منعقد کرایا اللہ تبارک و تعالی انہوں دے خاندان ہدایت اور شہادت دولت عطا فرماوے دنیا ہدایت عالی اور آخرت مغفرت عالیت آفرما دوستان گرامی رمضان المبارک دار روحانی مہینہ اے مہینہ انسان دی روحانی تربیت واسطے خاص رکھا گیا ہے اس مہینے جسم کمزور ہے مگر روح تکڑی ہوں لعلکم قوم تقو روز فرد اس واسطے ہوئے بندہ پرہیزگار بنے جنا پیٹ رجے تو رو پکھی ہوتی پیٹ بکھا رہے تو روح رجدی قرآن حکیم روحانی کتاب اس مہینے چتری اور اسے رمضان چ جس کتاب دی تلاوت زیادہ ہوں اس واسطے اس مناسبت ناڑ میرا موضوع ہے روح کے پنچھی جسم دے پنجرے وچ قید پھر اس تو ازادی قید کزا ہونا روسم کا مسئلہ تھوڑا جا جناب اگے بیان کرالا اپنے روحانی پیارے فقیران کا چیز ناچیر جسم در تو پنا ہتا فرماے دوستو بندہ دو چیزوں تو بنیا ایک روت دو جسم جسم جنہ شہاں تو بنیا وہ ساریاں زمین والیاں اگ بھی اتوں کی مٹی بھی اتوں کی ہا بھی اتوں کی پانی بھی اتوں کا کیونکہ جسم زمین کی شہ زمین تو بنیا جسم دیاں ساریا ضرورتاں اس زمین پوریاں آن ہوں کپڑا تھگڑا بھی اتوں ہی دا ہے خوراکاں بھی اتوں پانی بھی اتوں جدر کا یہ ہے ادھر ہر شہ بنتی نکلتی اپنی ضرورت پوری کر دا ہے جسم دی لوڑ پوری کرن دی خاطر کافر <س absen> محنت کرتا ہے تو جسم دی لوڑ پوری کر لینا دوسری شہر روح ہے بندے دی روح زمین دا سودا ہی نہیں یہ اللہ تبارک و واد نے آسمان تو اتاری یہ کسی جوڑ کے بنی نہیں روح دے کوئی جز نہیں جسم جی چیزاں تو رل کے ہے روح جہی ہے کسی شہر تو رل کے نہیں بنی معاملہ این گہرا ہے خفیہ ہے پیچیدہ ہے جو اللہ تعالی نے روح دا مسئلہ بیان نہیں فرمایا صرف ہی دسیا ہے روح ہو من امر ربی جدو سال سوال کیا پوچھنے والے بھی روح دے بارے دسو نبی پاک تو پوچھا تو اللہ تعالی صرف ای گل کی بابو بھی فرما دو روح میرے رب دا امر ہے وبا تھی تمہیں لو علم الا توانو علم تھوڑا ملیا علم تھوڑا ملیا کی مطلب توانو علم روح دا دتا ہی نہیں گیا جسم دا جنہ علم ہے یہ تھوڑا یہ مطلب ہے جدو علم روح دا آوے وہ او علم سارا آ گیا سمجھ پھر جسم دا علم جنہ ہو سب تھوڑا ہے روح دا علم جب آ جائے تو او تھوڑا نہیں وہ پھر بہتا وہ سمندر دے سمندر تو اللہ دے فقیر لوگ یہ کیوں ساری کائنات تو وڈا زیادہ علم رکھتے ہیں انہوں روح دا علم لگ جاندہ ج بوا اوتی تمل علم کلیلا رو جسم نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کوئی شا نہیں ہے تھوڑا جہا نکا جا سا یعنی دا مطلب ہے جسم دا علم رکھنے والی جنوبی دنیا ہے نا یہ سارے ایویں تھوڑا جا سمندر دا قطرہ ہی رکھتے ہیں جنہوں کو اصل علم ہے سمندر وہ ان کو جنہوں روح کی خبر ہو جاوے کیونکہ خاص ہم نے ربیے فلخصوص بلخصوص جڑی انسان دی روح ہے نا انسان دی یہ فرشتیاں تو بھی اللہ ہے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بابا فرید خلیفہ جی آپ فرما نے انسان دی روح اللہ تعالی نے ایڈی لطیف تیز بڑھائی ہے جو زمین دن فرشتے لانے نا اللہ دا فقیر روح آرشتوں تو میں چھپ کے تر جا تو, تو ان فرشتیاں پتہ نہ لگے فرما د فرشتے پت ان پتا نہیں لگتا اللہ دا فقیر اپنا کام کر جاندے فرشتے اللہ دے زمین والے فرشتے روح انسان فقیر مرد کامل دی روح جن لطافت نہیں رکھ دے تو سجڑو اے امرے ربی اے اتلی مخلوق ہے اے تھلے دی نہیں اے یہ اللہ تالا پیدا فرمایا زمین جو آباد کرنی سی انی این جا فلر خلیفہ دا جو اعلان ہویا سی سن رب سونے نے جسم روح دا پنجرا بنایا روح اندر رکھ کے جسم روح, روح نو جسم کے اتنے آشک چا روہن جسم تشکا جسم اگو دنیا تشک چا روح ہو گئی جسم تے عاشق جسم ہو گیا دنیا تے عاشق یہ آپ عاشق ہونا سی آیا جو بلا اتوں دی سی ٹس گیا اتے آن کے جسم فسیا دنیا نار روح فسی اس بچارے جدو نوی نوی آئی ہال فسی سی نوی نوی بال دے جسم چ اس لیے ان پچھلیاں تانگا ہے سن یاداں ہے سن تانک کر کے بزرگ لوگ فرماندے نے کہ جدو بال ماں کا دھد پیند رہے نا وہ اللہ کے اتلے فرشتوں وہدا رہتا وہ جنت دے نظارے کرتا اتے بیٹھے وہ جے روے او کدی بال موج آن کے تے گان دے لفظ بولد وہ بزرگ لوگ فرماند نے سریانی زبان چنے مولا ذکر یاد کر رہا ہوں رب سونے کا ذکر کر رہا ہوں ہوں سجڑوں یہ اتلے جہان دی مخلوق پردیسی بچارا اس پنجرے چا فسیا قید ہویا نکلن جوگا نہیں پچھلی یاد تچپنے تک رہی ماں دے دو دو پیندیاں تک پچھلی یاد رہی جیو دور دی خوراک چڑھتی گئی وہ پچھلا چیتا بھولتا گیا بی یار جنیاں بیٹھے نبھا کے سب پیچھا ہو جاؤ سب پچھا بیبیاں سارے پیچھا ہو جاؤ نہ سانو گنا پاؤ نہ تصوج بولو سبحان اللہ تو اے روح جسم جیوے جیوے دنیا دی خوراک لیندہ گیا اس بیچاری نو وطن بھولتا گیا تے انہا دی رو دا کا میرے خیال دے بچپنے تو ہی بیچاریاں دا بہڑا حال ہونا ہے جڑے جمدیاں ہی ڈبے کے دھد تک لگ نے انہی روح کا ہی بہڑا حال ہو جنا کیونکہ ماں کا دھو جر پی ار فرشت جی روح مبارک ندی ہی دھو ڈبے کا لگ گیا وہ تو فس گئی پہلے دیہ اتلیاں یادیں آپ ہی بھول گئی تج چوکھے بھلے بھٹیا نا تو سجنا اے پنچھی آن کے فسیا اس پنجرے مسافر رب سونے نو رکھا ایو کہ او عاشق ہوئی اس جسم سے کر کے دیکھو نا جسم نو مارا چوٹ لگے نا تو دی, دی دھاڑ نکل دی موت دا خوف ہوندہ ہے ایسے واسطے کہ عاشق جو ہو گئی تو معشوق تو جدا ہونا بیچاری نو پھر گوارا نہیں آتا کر کے ڈر ڈی فورن موت تو کنا بندہ ہے کدھرے میں جدا حالانکہ موت کی یہ روح جسم تو جدا ہندہ ہے جات آ جی جدائی گوارا نہیں جسم دنیا دا کا ہے جسم نو دنیا تو جدائی گوارا نہیں روح جسم تو گوارا نہ ہوئی ہوں ان آو مسافر پنچھی اس پنجرے چ ہوا قید یہ آن دی کہانی ہے اتوں آیا ہے تے کنج فسیا مسافر کیون آیا ہے یہ آن دی کہانی ہے اس تو اگلی ہوں کہانی واپس جان دی سمجھا سر جی بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ ہاں آن دی کہانی سخی سلطان بہو بولے آئے. فرمایا بن چلایا طرف زمین دے بن چلایا بن کے لیا رب واہ دہولہ شریک مولا نے اس مسافر نو نہیں دے دے دے دے سنتا کر کے جدو بچا جم دے ہر بچہ جم چیخ ماردا وے درد ان درد ہوں فکر پہ آئے میں کڑے پاسے فس پاس گیا وا بن چلا جاؤ طرف زمین دے و فرش ٹکایا گھر تھی ملیا جاؤ سانو دیس نکالا نکالا گھر تھی مل جاؤ دے نکالا ات لکھا جھولی پایا رونی دنیا اے ٹھگ نہیں سالو سڈا دل گھبرایا سی اتے وتن دراڈا اردو پردیسی اتے وطن دورا دم دم الم سوایا توجہ لال بول سبحان اللہ ہوں سجڑا توجہ فرمان سل کے جاوان حضرت سیدنا الاسا روح لا آب سرکار جمدیا چیخ نہیں ماری یہ ہے جو اترے سن جانے سن محفوظ رہے روح بچاری کے اس کےس جہان نچائی بزرگ لوگوں جڑے ہی رانجے دے کسے بیان کیتے نے سیفل ملوک دے کسے بیان کیتے نے اندو روت جسم کا مسئلہ بیان کیا فراہم مسلے بیان کی نے انہ دا مطلب لوگوں کا لگے رات صرف لے زبان دنیا بھی استعمال کرتے ہیں رات اپنے یار دمجھا کیونکہ خوش تر سب کے سرے دل برا گفتہ آی دی در زبان دیگر زبان غیران دی پر غیر رجن کا دے لے سدکے جاوا توجہ فرما رب واہدہ حلا شریک مولا ہوں بن کے روح بچاری اس جسم دے اندر رکھ دیتا زمین دی دمین آباد زمین نو آباد کرتے ہاں جی سلسلہ اتنے رب سونے جوڑ دتا ہاں جی اے زمین روح جسم تیا شکوئی آ گئی ہوں یہ رب واہدہ حلا شریک مولا اندیاں ضرورت پورا کرنی سن جسم زمین تو پوریا دیا لے روح آسمان دیے مولا اندیاں لوڑ آسمان تو اتاریاں لے جسم دی خوراک زمین کافر بھی کٹ سکتا ہے جسم دا لباس کافر بھی بڑھا سکتا وے لیکن روح دا لباس آسمان تو روح روہ لباس آسمان تو آئے گا خوراک بھی آسمانات تو آئے گی کیونکہ جدروں کی ہے وہ ادھر لوڑ پوری اپنی کرنی ہے ہوں روح دا لباس کسے کافر کو نہیں مل سکتا روح کی خوراک کسی کافر کول نہیں مل سکتی روح کی خوراک لباس ملتا ہوے اللہ دبیا کو ملتا ہوگا توجہ لال بول جی دیا صبح لو وک لال قسم خدا دی کے کے ہاں دنیا دنیا گلیاں پر روح والی دنیا رہی نبی پاک دے پچھلے لوگ جڑے سن روح والے سن تا کر کے روحانی کمالات رب سونا ظاہر کراس روح دے کمال پھر مکتے ہی نہیں کدی انہاں مردے زندہ کر دینے ہاں کدی مردے زندہ کر دے مکانہ مکانوں اپنی روح کا تسرف کرنا سب روح کے دے کمال آدھے سن روحالی دنیا جو آدمی سی رب واہدہ حلا شریک مولا روح دے واسطے جو لباس او دا ذکر اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے. لَبَّى صِدِّقَ الْقَوَى ذَلِكَ خير अला सोना फरमा है तकवेद का लिबास परहेजगारी का लिबास परहेजगारी का लिबास बड़ा आलावे हांजी इधर वेखता जिसम के लिबास परहेजगारी यानी गुनाह तो बचने वाले लिबास इन दोवान की आपस के अंदर हां शद यारी तबता दसिया कि गहरा टल रोके जिना बंदा रूह का लिबास पावेगा की मतलब जिना कोई परहेदगार होगा उ اپنے جسم نو چھپا توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندیاں جیندیا بول سنبھال لاؤ ادر ویخ سمجھ لے جنا کوئی پرہیزگار ہوگا اہتا شرمیلا ہوئے گا جنا کوئی رہا شرح والا ہوگا جسم اپنے نو چھپا گا میرے مرشد کامل سید امام مرشے کا تعالی آپ سرکار پیر مہر علی شاہ تاجدارے گولڑا دے خلیفہ سن آپ سرکار جدو سوندے سن سوندے بھی اپنی پگ سر تو نہیں سن اتار دے فرما سن مجھے شرم آبارک مولا علی سرکار مبارکیا ہاتھ دیا مبارک ہاتھ داواں ہات دی سن کیوں تکلا لباس جو اندر سی جسم کے اتنے بھی او نہیں لباس آئے نہیں فرمائی جی جی بول سبال قسم خدا کی کرکیا نہ دما کے دیکھی بیکھ بیٹھا ہے تھوڑی توجہ پہ کرانا جنا کسیوں تکوے کا لباس ہٹے گا نا اتلا اٹتا جائے گا کافر کافر تکوے لباس تو خالی ہوں نہ اندروں رب دا ڈر ہے نہ واسطے کوئی برائی ہے جب بچے نہیں بچتا تو جسم کا ہی معلوم ہوا باقی جاوے کا لباس جنا اپنا جسم تو لباس پاوے گا ہاں تک ساتو میں جلت نبی شاہ جو پرمان عورت بہتر ہے نہ غیر مرد نکے نہ غیر مرد ان تکے اس واسطے جو اندر تکوا کمال سی جنا ادھر تکوا سی ان جسم چھپاون دے حق کے در ساجنا جنہاں کوئی عورت تقوی تو خالی ہوے گی اوناں اتلا لباس مختصر پاوے گی اوناں چھوٹے تو چھوٹا کر دی جاوے گی معلوم ہو یا تا رب فرمایا ہے لباس الذقوہ ذالک خیر پرہیز گاری دا لباس تقوی والا اے سارے لباساں تو اعلی لباس اے دے قران کی گل ذرا تبجو لال بول سبحان اللہ سد کے جواں دروخ ایک محر گل لگا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام گناہ تیاب رب, کام ہو گیا رب دے ایک حکم دلاف پلیخا جو آیا ہاں جی لباس اتر گیا تے زمین پہ آ گئے و ایک حکم دے خلاف پلے لال ہو جاوے لباس سارے اتر جائے رب मसला समझाएला कपड़िया में जिमें जिमें अल्लाह का डर परहेजगारी मुक्ती जाएगी उमें उमें तो कपड़े उतर जा कपड़े उतारण के हाक च रहमान तू कपड़े पवावन दे توجہ نہیں فرمائی رجحا ل اللہ سونے نے بغیر کپڑیاں تو جانور نے کیوں نے رب واسد الاس شریف دس تباس نہ ڈنگر بغیر لباس ہوئی اپنے آپ تو فرق رکھ जिना कपड़े बहार आवेगा उन्ना खोतिया जिना कपड़े आवेगा उन्ना फरिश्तों के नलेगा इमानदार दसो फरिश्ते दिसदे लुके ने ना रब दिसद लुकिया है ना तो बंदा कपड़े जिना लुकेगा जिना लुके, लुके कपड़ نہ رے گا فرشت لکیا ہوں سدکے جا رو پستے گئی آ روح کا لباس سے خوراک کی خوراک دسا خوراک کلا بے وکریلا تطمئن القلوب اللہ سونے دی یاد قرآن آئے مینو آخر دے اللہ دا دران رب وحدہ شریک دی شریعت یہ ہوئی لباس اے انسان کا یہ ہوئی خوراک تین دار چیزاں جسم والی وہ کافر کو سکھانے کو ہندو بھی مل سکیا نہیں روح کا سودا کسی روحانی بادشاہ کو ہی لبے گا اور روحہ لے دیکھو اللہ بلائی قسم خدا دی کر کے اللہ تا کر کے کلندر لاہور اقبال فرمان دے تمناہ درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی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 अच्छा सजणो हम यह गल लंबी नहीं करता अगा चलना तवजो न बोल सुबह हम रूह फसते गई फस गई बिचारी मगर तैनू पता है पिंजरे च पंछी फसा होवे किसे कडना निकलना है कि अपने आप निकल जा ہوں روح پس گئی آنک نہ کھن واسے اللہ سونے نے دو طریقے رکھے نہیں یا تو اسرائیل آئے تو ਸਾਰਿਆਂ کے ل سارا نکلتی ساریا کافر بھی منافک مومل بھی ساریا بھی سارے آن دی. ادرا ہی لان کے تاقی کھول د چل ڈیتھوں کدھر آن فسیا سے نکلا سائر ہوے ہائےو یہ ساڈا شیر آ گیا ہائےو ساڈا شیر آ گیا یہ آزاد ہو گئی لیکن سجڑوں یہ آزادی کوئی آزادی نہیں تو نہ کوئی جہنم کسی آداب کو کسی سزا چار کی روح آزاد ہو جاتی لیکن آزادی آزادی نہیں دوسری آزادی تے جی پر روح پھر آزاد ہو جائے وہ بھی تاقی کھولنی پینی ہے انہوں آ جان یعنی تاقی اس کی کھلتی ہے کسی اسرائیل چ کھولے یا کوئی شیر ربانی ورگا ولی چولہے اسرائیل کھوے تو ان لوگ ان لے تے ہمیشہ اس جسم مردہ ہو جی حضرت شیرے ربانی ورگا فقیر کھولے نا او اس پنجرے نو پنجرے نو روح تو خالی کر کے روح نو آزاد چا کرے نا جیندیاں مار کے تے قسم خدا دی اے پھر انج دیج تے آزاد ہوں جو تھڈو اسرائیل جو کڈنا اے موڑ بھی مرگا نہیں مار کے بھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے پر اے موت ہے جیندیاں موت اندہ مطلب سمجھاوا واضح کر کے ذرا بولو سبحان اللہ اور سجنہ اندہ مطلب ہے رب وحد اولا شریک جڑے سوالک نبی بھیجے دے اور ساڑے جسم دے پنجرے وچوں رہنوں اختیار دے لال اداد کرا ملائے دے وہ جھلے ہو فسائی کھڑے دے نکلو کوشش کرو کیوے وہ میں مار دی خواہشوں اللہ وحدہ شریک مولا دے حکم دے مطابق نبی دی دے مطابق چل نبی شریعت مطابق چلو جیسان اے نفس دے نفس دشاں دے تلبا دے دلاف دے نفس دی پسند نہیں دین نفس دی پسند نہیں, نہیں نفس کیونکہ نفس تمرا جس میں جس بندے دا دنیا نسند کرتا ہے اے دین نو نہیں کردا روح روح پسند, کر دیا جسم قدی پسند نہیں کرتا روح روح پسند کرتی ہے جسم کدی پسند نہیں تا کر کے جسم نو کدی دین پسند نہیں اے سارا دا سارا دین بندے نو نفسانی نقصانی آزاد کربی آن کے سبق پڑھا دے جید مر جاؤ من تبلا انت من مرن تو پہلو مر جاؤ تا کر کے حضرت سیدنا نہ اپنی بیڑے گیا جا مہاد رب سونے دا حکم سمجھ کے نبی سنت سمجھ کے پیتا تبج بولو سبحان اللہ, اللہ! ایمان دسو سجڑو میں مثال دے کے مسئلہ سمجھانا بھی واقعی بندے دا جسم بندے دا نفس دین نو پسند نہیں کرتا دی آشک نہیں دنیا تشک میں مثال در ویخ دھد لینا ہوٹا کرنا دے ہو وے, پندان उत्त बर्फबारी होा पा हो मोटरसाइकिल क्डने आए पूरी बिरादरी आई है साड़ा मुंडा बड़ा तगड़ा है इनू परवाह ही नहीं आती ठंड पाले की जे चादर भी हो पाल इन मोडे नहीं पाता उत्ते की आखे ہوں بج بج کے دھا کر جسم جب نماز کی گل آئے یار پالا بڑا رہے یار حال ہوئے سچی بول معلوم ہوا واقعی نام مراد یہ جڑا جسم ہے نا نفس جنوبی آشک ہے دنیا کا تے دین تو امام مراد خار ہے تے سجنا جیدیا نا پاک حسین آنگو قسم خدا دی سانس موت آگ پی جا روح نزاد کر لیندیا مر او بہتر بہتر ہوتے واسطے کوئی فکر نہیں ہوتی کوئی شاہ نہیں ہو خوش ہو کے اور راضی ہو کے ہاں ہر میں دسنا یہ جیدا محت او نہیں آ جنا چر کامل مرشد نہ لبے نفس دیا خیشاں تو باہر کٹدی چلن کی وردش کرا کرسم خدا دی دروے ایک مثال بدل کر دیتی مالا روم جنہوں اللہ اقبال کا پی رکھا جا اللہ میں اقبال دا روحانی مرشد آخیا جا ج بارے کلندر اقبال فرما علاج کہ سوز میں ہے تیرا علاج آ شرومی کہ سوز میں ہے تیرا تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسو اقبال تیرے تیرے انگریزی منتر چڑیا او مسلیا انگریزی منتر تر تیرے تیرے ہو جادو منتر جا ہونا چاہج اس چاہد علاج کرانا ہوں اسے مولا روم کی اور اور گل سمجھاوا آپ لکھ دین آپ لکھ دین ایک عرب دا تاجر سی अरब का तजारत करने वाला से हिंदुस्तान तजारत वास्ते आ रहा है अपने आंडिया गवां रिश्तेदार मैं बाहर चलिया वा तिजारत खाधर अगर तहू कोई शायद चाहती हो मैं तोहफा तो आवगा मैं दसो कि चाहिए जे हर एक तोहफा दसद एक उन्हें पिंजरे मेंोता रख्या होया پنجرے دن تو رکھا ہوا اساجر میں چلیا تو بھی دس کوئی توفہ لے نہیں تیرے واسطے ہندوستان تو توفہ لے آ گا تو آخر تو آخد آ میرے مالک آ جے جدو جب گا ہندوستان دن فلانے باغ تھانی گزرے گا باغے توتے بیٹھے ہونگے گے انہوں نے یہ نہ آخی جے میں پنجرے بچ پیا مرنا یار کا خیال ہی نہیں کوئی میرا بھی خیال چکرو چک تر پیا ہندوستان تجارت کیتی کی تیے. ہر کسی کا توحفہ لیا جدو توتے دی آئی बाग के नए आवाज दी होते हो, हो। अरब का कैदी तोता सलाम दें मैं फसा वहां ती आजाद जि अपने यार की आजादी की भी सोच लो अगों उन्हत्या तोता वट खा के जमीन तिग प्या खड़क के ताजर परेशान होया चंगा पैगाम दिता ایک توتے مار بٹھا خیر واپس چلا گیا واپس جدوں گیا ہر کسی تو جدواری آئی آوفا دیا میں سلام دتا ہے ترا یار ایک مر کے زمین پہ آ پے ای گل ادرلے پنجرے والے تو سنی وہ اوتھی او وٹ کھا کے पिंजरे चिग प्या पिंजरे डिग पिया होर अफसोस लगा है इनू भी मार बैठा वा चंगा पैगाम दिता वो भी गया हूं ताकी खोली चुके तोते बाहर सटिया उडया मकान त जा बैठ आदा वाल بے وقفا مالا میں توتا کہنے لگا تاجر جڑا توتا تھلے مر کے ڈگا سی او میرا مرشر سی میں نے انہیں سبق پڑھایا ہے جنجرے تو رہی جیندے مر جاؤ توجہ لال بول سبحان اللہ سدک جا تو نے دسیا میرا مرشد سی اس میں سبق پڑھایا ہے پنجرے تو نکل نہیں تے جیدے مر جاؤ میں وہ کام کی فد لا جائی تو آپ آزاد کی کڈیا کہ نہیں کڈیا بزرگ لوگ فرما نے میر سجڑا کھلو کھلوتے تسے ہوقے کی شہس ہے الف یا لستی سنا دل میرے اور ساڈی جند بلا ک ساڈ گا الب ہوئی ہوئی ہو بتل دی ساڈ گالب ہوئی جڑی ایک پل آرام نہ د راہن دنیا جڑی حق دار مرد ہوں پر آشک مول آشک مل آشک مل نہ پوزار روندی چل کے میرے نبی سرو رائے فسی سی پنجرے جان بلال دی سونے پاک نبی آن کے وال آوے ہے بلال نے آپ جیندے ماریا وے قسم خدا دی پھر بلال زمین تے ٹرتا سی میرے نبی فرما دے نے بلال جتیا کھڑکار جنت جا سبحان اللہ ہوا <تصفح> نہیں ہوئے تڑفدی پیا جڑفی سی پی بےکرار آیا سونا ول دسیا و جیندیا مر ہاں یہ مرنالی گل ہے جو پیا کٹی ہر کسے نو عزت چاہیے وہ جڑا سی نا آبو وہ آدھی جی میری عزت وہ اپنی خواہش آپ جید مارن والے چکر نہیں آیا, آیا تو مریا نہ نا مراد بڑا بہنا مریا تے حضرت بلال جیندیا مر گیا انہیں آخیا بھائی آ لو پٹکی لا کے سٹ د حسین ازتہ اپنے دا خیال نہیں کرنا یار دے زدہ خیال کرنا بات کٹی چھئے مری چھئے گالاں کھائیے جو مردی کریے توجہ نہیں فرمائی حسین اپنے خیال ہی ختم ہو گیا قسم خدا دی اللہ دا فقیر بندہ جڑا اندر نئے مریا پھر دا زمین تھے جین دیا مردی ہوئے مردی وہ اپنے اندر دی خواہش طلب اٹھ دی ہے ہاں ہوں امریکہ دبا تین نت پائی ہے دا تینوں قرآن کے پیچھوں چلاؤنا چلا جا بول سوال اللہ جو دم غافل سلطان باور دی گل اج سمجھ آئے گی مرن تو پہلو مرن دی او کی جو دم گلم سو دم کافر سانو مرشد سبق پڑھایا دم کافر وسو دم کافر سانو مرشد سبق پڑھایا ہوں سنیا سکھنی تیا چت ماول لایا ہوں جا ہو لے ربدے اصا عشقی کمایا مرن تھی اگے مری گئے بہت مطلب نو پایا ہے درخوی روح رب سونے محبت دین چان کے جسم پنجرے دو جیندے آزاد ہو پھر مرد نہیں مرد کی مرنے ماری تے پہلو پھردے ہوں قسم خدا کر کے ہلور دہ جیری گل سناواں جڑے جی بیٹھا کچھ سبحان اللہ ہزور دتا ہزیری سرکار دے مرشد دے کامل کا دے کتاب کو او دے حوالے شروع سدور داتا سرکار دے مرشد پاک لکھ رہے اللہ دا ایک فقیر اللہ کا ایک بزرگ کابے کا طواف کر رہا اسی طواف کردی کردی ایک نوجوان جوانی چڑھ دیا پر دی جوانی مولا دی یاد چ گزری سی آل! اور اس بدل گنوان پل چھوڑ یورپ روپ کے لیے جسموں جسمو بگ سے سگان کے خموں پیچ چھوڑ یورپ کے لیے رقص بدل کے خموں پیچ روح کے رقص میں ہے ضرب بید اللہ فرما دا مرے جسم دا نچنے اگریزوں دے یہ حصہ ہی وہ نچن وہ ہے جو تن والی دنیا ہے. روح والے جانتے روح کی گلتے ہی نہیں فرمائی اکبال آدھا واسطے چسم دے نچتے دے لے او دنیا ہی صرف جسم والی انہوں روح دی خبر کوئی نہیں تچا بھائی اکبالا کیوں आता विसम नचे सिर्फ संघ सुकद मूह खुश होता जिसम थकता होर कख नहीं लभद या पैसे ही लभना रूह नचा इस रूह के नचने दर करारत मूसा कलीम वाली ताकत छुपी पी है گل آ گئی زمنن گل آ گئی کی غلط فہمی اچنا رویا نہیں اللہ دا فقیر قسم خدا دی کدی نچ کے ولی نہیں بندا ولایت تاستے روح کی دی دی آزادی روح نو پنجرے تو آزاد کراستے نچنا نہیں پہ میرے پاک نبی دی شریعت قرآن تے چلنا پہ جی پابندی ہوں جی بندہ جیدی ہی مرد جائے گا روح طاقت روح و شان ملتی جائے گی کرکی جس والے لوگ جڑے تیرے میرے ورگے نے یہاں سے بولنا بھی اپنی مرضی ہوں کھانا بھی اپنی مرضی ہوں چلنا بھی ਨਾਲ مرضی ہوں اللہ کا فکیر بولنا بھی وہ رب واہتا ہلا مردی دے مطابق کردان دیا گلوں سے سنتا ہی رہنا ہے اج ایک بیبی کی گل سنیا سناو ਵੀ اللہ بولو سبحان اللہ سجنا ہائے روح والا بندہ ایک نہیں سے ہوں روح والے بندے آ جان تو دنیا سمجھے گی پاگلے ایمان مارا. حضور دے دنیا دی ہوش سی اج دنیا جسم والی جو ہے جسم دے مکان آلہ تو آلہ ہر شاید لیکن روح مری پی <تصفح> لوگ دنیا بالکل سادی تھوڑی تو تھوڑی روح ہوئے سدکے جاولہ روح داستے جنت کے محل تیار چکر آئے گئے تو اپنی سجنا ہوں سن اصل منہ کھلا چھوڑیا ہے ہر شہر کھلا چھوڑیا ہوا جو مرضی کھا جو مرضی پیو نہ پیو ہلال نہ حرام نہ پاک نہ پلیت کئی نہیں پہلو مولویا کو مسل پوچھے سن سائیں فلانا کام کریے دے ہوں جے آپ چا دسے نا مولوی اور مولوی <laughs> پہلو پوچھتے سن تو دس والی لبتی بھی دسی کو لگتا اچھا ٹی وی تو پوچھ لیں ٹھیک ہوں سن سدکے جا ایک بی گل سنا نا قسم خدا دی بی وہ بیت وج کی گ سنا لگ میریا ماوا بھن بیٹھیا بھی کوئی شریت آئی ہے آئی ہاں نہیں سڈیا بیبیاں اجکل جی شرا ترن لگنی شریعت بنا لینیا نے کیونیں آ کے چلو تو نماز تسبی مسیح پڑیے میں کہ بختی لیے جی رب نماز دیتی ہوں دے نیڑے نہیں جانی جی اس فرد نہیں <laughs> <laughs> کیڈو نہیں فرمایا جو میں جہنم میں چورتیں زیادہ ہیں ہاں اور عورت دا وا جرم شمار یہ کیا گیا مرد دی ناشکری مرد قسم خدا دیوں ماس دا ساڑ ساڑ کے نہما کما کے کما چکت والی جدوں بھی جھیڑا کرنا جی جھگڑا ہو گیا کی دتا ہی مجھے میں پیکیاں تو سارا کچھ لایا کا بخت والی نہیں کدی آخیا جب شکر بھلا ہوگی اللہ راضی ہوگی بڑے احسان کیتے نہیں میرے سے بڑا کچھ نبی پاک سرکار نے فرمایا چو ہی چو ہیک, ہیک جنت جانی ہیں، ننانوے جہان اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت چورا چو پیدا کی بھائی یہ بیبیا تے بہت ادے ہون گیا نا ہاں <subscribing> کسم <تصفح> خدا ایماندار <بارلا> میں کسمیا پیا نہ اپنے آپ سے پابندی رکھی شریت کی گلا تکوے کا لباس کھے پایا سی جو بول دیا اپنی مرضی ایک بیل بی کر لگا ہو جڑی دی سی صرف اللہ کا قرآن ہی بولتی <سفال> <ملتکین> کتاب میرے کو مستطرف امام اب شی امام اب شی کتاب دے صفحہ نمبر تریٹ دے اتایت حکایت کلے مت ہے قرآن گل کر دی گل کرنی ہوں سی اللہ دے قرآن کر دی سی توجہ فرما حضرت عبداللہ بن مبارک اللہ ولی ہوئے امام آدم ابو حنیفا کا شگرد ہوئے بڑا شریعت دا واام امام ہوئے آپ فرما دے رہے میں حج کرنے بیت اللہ شریف گیا وا ہوں نبی پاک سرکار دی قبر نمر دی زیارت کرنے گیا وا خرج تو حج جنے لا بلا قبرے نبی ہی علیہ تو سلام میں حج کرن گیا نبی پاک سرکار دی قدر دی زیارت کرن گیا معلوم ہوا اللہ ولی خالی حج نہیں سر کر دے حج بھی کردے سر ارادہ نبی پاکے پاک دی زیارت دا بھی کردے سو سبحان للا للا سبحان للا سبحان للا سبحان للا بول اللہ میں سدکے جا جی عاشق ہوے میرے علی شاہ ورگا اوتے پھر آد پانی خوب اتر آئی وہ حج دا بہانو سی وہ سونے دا گھر آیا حضرت عبداللہ اللہ بن مبارک سرکار فرما میں حج کر سب طریقے را سا بیا راہ دے اوتے کالک جی محسوس ہوئی جی میں کوئی شا کھڑیے تم تو کا اگا ہو کے میں بڈڑی مائی سی وہ کمیس ان دھیڈا بکری دالا کمیس ایویں دپٹا ایویں دپڑے اتنے جڑا سر تو پیروں تک لکی ہوئی ہے اج تو بیبیاں آدیا نے گرمی لگے گی گرمی تو بچی ہے او بخت والی بیبیاں سڑیا اس جہان دی گرمی برداشت ٹھنڈی کر, کر جھلیاں نو نتا کوئی نہیں سانوں خبر جو کوئی نہیں آگاہ قبر دی گرمی کی ہے کر کے اتے کپڑے اچ گرمی لگتی ہے قسم خدا دی کر کے آن تو جو فرما بیبی بی موٹے کپڑے پائی فردی ہے بڈڑی مائی آپ فرما میں بی بی آخیا السلام کے رحمت اللہ سلام ہو دی اللہ دی رحمت ہوں ون سلام اپنی زبان دتا بیب کرتا ہوئے بی, بی آ بی بی سلام کو سورت اللہ جی اللہ رب تو سلام جواب سلامب پھر میں آ یار ہمو کلا ماں تسنائی سیادل مکان میں آخیا اللہ رحمت کری اتے اس جگہ آئی فرنی ہے میں گل اربیت اپنی زبان پوچھی اونے اگوں جب قرآن دیوی فرمانی ہے وہ لو فلاح دے جالا جدا مطلب جدا مطلب بنتا ہے جن اللہ بھلاوے انہوں کوئی راہ بر کوئی نہیں آ فرما دیں میں سمجھ گیا بھی بھلی پھر دیے فکل تلا میں بی ایری دین بیان پھر میں اپنی دبا نے سوال کیا پڑھیا ہی لے لسج دل ہرا مرل مسجد دل ہرا مل مسجد دل اکسو کرائیے اپنے بندے نوں مسجد حرام تو مسجد اکساں تک بی, بی قران پڑیا میں سمجھ گیا ایک حج کر کے کابے تو ہوتے مسجد اکسا بیت المقدس شام والے پاسے جا رہی ہے قید پہ لگ دیو بولن سو او مرضی منہ چکی آ میںاہ بھلی اچھا حج کر لیا سو تو چلیے تری دو بینتل مقدس بل مقدس نلی میں آخیا بی, بی جی اس وقت ہوا اتے میں سوال اپنی زبان کیا اس مڑو جب دران چلا پوریا تین رات ہو گئی توجہ نہیں فرمائی پھر میں سمجھ گیا پھر میں پوچھا مارا مات تا منتا کولی بی بی کھان پین دی شاہ کوئی نہیں گزارا کر دی اے تین دن جو ہو گئے میں سوال کیا انہیں جواب قرآن تو دیتا ہو یو تو او رب کم اینو پیادہ میں سمجھ گیا فب پوچھا وزو کہنے بی بی چلو کھان پیڑ رب دیا آؤں تو مڑ جواب کیون کران لم قرآن جاب دائل فتم موس پانی نہ ملے تے تیمم کر لو پاک مٹی میں پھر پوچھا انائی تام فہل کا فل لک بی کھانا میرے کو اما جی کھاؤ گی آپ جواب جاب دیا قرآن اللہ رب مائ لرم رات تک روزہ پورا کرو میں سمجھ گیا بی بی روزے دار ہے پھر میں پوچھا لا بی رمدان بیبی رمدان دمی نہیں رہی روزے دار کیڑی بی بی اللہ فرما ہے جڑا خیر دا کام نفلی کرے گا اللہ بڑا قدر وال ہے میں سمجھ گیا بی, بی نفلی روز رکھی پھر ہے پھر میں پوچھا میں پھر آخیا کافتار سفر بی, بی جی سفر رب سونے روزے نہ دی اجازت. اجازت دی اجازت ہے نہ رکھو دی اجازت ہے نہ رکھن دی اجازت رب سونے دیتی ہے. بی پھر بی قرآن دی وان تو سو میرا کوم بالکل تم رابان دے جیسا سفرت روزہ رکھ لوگے تو ہے تو چنگا کم میں حیران ہون بابا جی فرمان دینے میں گل کردہ جانا میں پچھنا مالے مالا تو کل مینی مثلا ما او کل مک اح! آخی بی بی بی بی میں جواب کیوں نہیں دمر بھی بولنا جاب کال لدائی الا لے رکھی بولا لد رقیب اتی اللہ فرما ہے بندہ جو کچھ بول رہے ساڈا نگرانوجود ہاں الا ل رقیب اتیت مانا تیار ہر وقت بیٹھے منہ کیوں پیا ہے کی پیا کدنا ہے मत समझी सजना यह ना समझी क्या कंप्यूटर सारा कुछ आ रहा है जो मौला ताला बहाया ना वो तो तू अग यूदी पैसे रख्यूटर बनाया रब अमला रख दर्श बनाई हुई है تمجھ آئی آپ چھوٹے کھوتے آگے جی مرضی پہ جیوا گے رب کچھ نہیں آکے گا توجہ نہیں فرمائی جیدے بول اللہ میں بی, بی جی کون جے کیڑی برادری دیا جی کا خاندان تال روکے میاں کے گل کی تھی قرآن پڑھیا ولا تک سوا لمل بس اور کل ایک نل مسا فرمان ہے جڑی گل جی گل کا علم نہیں اندھے پیچھے نہ پو نہ پو پچھے کن سارا بی بیان پڑھیا دسیا تیرا یہاں گلان کوئی مطلب ہی نہیں کیوں پوچھنا ہاں تی جوڑنی بھائی میرے نال کیوں پہ پوچھنا اتے تک سی ضرورت دسیا جاری آئی چوپی گل کچھ اکولن ہوتی بخت والی انہیں آخنا <laughs> ماشاء اللہ سر کیا کوئی عورت اسلام نے عورت نو جہ دیتے ہیں جنہ ناوا میں ہی ہا ہو توجہ نہیں فرمائی جی دیا بول سب نو نمجا سمجھا دیا بولو چا سبھا نل اسلام عورت آخ جائے عورت کا مان ہوں کل ما استا من کشف ہی فوا عورت فک الغت فک امام سا البیدی کتاب ہے اسے عورت دا مانا لکھا ہے کل ما استا من کشف ہر وہ چیز جس کے ظاہر کرنے سے شرم آئے کھولنے سے شرم آئے اس کو عورت کہتے ہیں اے ایمان سن لفظ عورت ہے شرم والا مانا ہے کہ نہیں توجہ نہیں فرمائی اچھا دوسرا لفا دن بولیا جاتا خاتون خاتون دا کی مانا ہے؟ پردے دار بی بی کی مانا ہے کہ نہیں ہے مانا شرم والا کہ نہیں پردے والا مانا ہے کہ نہیں اچھا تیسرا لفظ مستورا مستورات کا کی مانا ہوں چھپیاں ہوئی جا. مستور مانا چھپیا ہوا مزورات چھپیا ہے سارے سارے مانے یہ لفا بھی یہو جہ بولے پردے نا ہو جا اگریز لفا بھی لیڈی جہن آخ لے لی مانا کرو کی ہے دسو بھائی میرے بھائی صاحب لیڈی دا آدھے لی وڑے اٹھا تو ووٹا دے کھلوتیاں نے نا کھلوتیاں نہیں کئی کھلوتیاں اچھا بخت والی جنیا کلوتی سن ساریا ہو گئی نے ہاں جنیا کلوتی سن ایمان یعنی کامیاب ہو گئی جنیا کلوتی سن ساریا ہو گئی میں اگلے دن شالامار باغ گیا ایک اال کی کانگڑ اند فوٹو ات لگا کھڑا امیدوار امیدوار میں کہو میرا رب آ اال والدار آن بربادیاں اور قسم خدا دی کر کے آنا کو بندے کے پوتر والی گل راؤن دتی ہے مرادہ آئی اور آئی بی, بی قسم خدا دی کا جن لفظ دیتے اور لےڈی میسر انہوں لفظوں بے حیائیے میرے نبی دی شریعت جڑے جہ لفظ دیتے ہیں انہوں لفظوں پردہ تے ہایا سڈیا بیو نا جا آخے نا لےڈی لال جی لینا کھانا خراب ہو سان بےستتی والے پاسے لے جان خاتون آ مستورات آخ ان آکھے گا تو اصل سی دہ خاتون جنت نال جا رہا نی لک جوڑے پاس لے جانے جاوا جی آپ بی غلطی ہو گئی میں نہ پوچھنے والی گل پوچھ بی, بی بی پھر فرما دی قرآن تسری بال کمل یوم یگ اللہ آہ! جب فر حلا گم حضرت یوسف نے اپنے براوا نواب دراو آخیا ہو سا گلتی ہو گئی ہے حضرت نے فرمایا اللہ تسلی بال گمل جا جاؤ کوئی پکڑ نہیں معاف کیا رب تمہوں بخش دے وہی قرآن کی آیت بی پاک لے پڑ چی جاؤ معاف بی بی اگر اجازت ہو میرے اونٹ تے سوار ہوو ہو اما جی اونٹ تو بڑی بائی نیا حضرت فولہ بن مبارک بی, بی جی اوٹ سے میں اگے لگام فڑا گا لگام فڑا گا جناب تو دے دلال مل انہیں جب دران جو چنگا کم کرو گے اللہ جان دے میں سمجھ گیا بی بی بیجازت دیتی ہے اجازت دیتی نک تو نہ میں اپنی اونٹلی بٹھائی میں آخیا اونٹلی بٹھائی, بٹھائی جا بیٹھو آپ پھر فرماندیاں لے قل مو میری مل اب اللہ قرآن فرما مومنا مردانو آخو نظر اپنی بی بیٹھی بی بی بی بی برخا پا کے اٹھنا جو سی اما آخری اما کا حال ہے اسلے دیا جان کیڑ گیا اما آخری اکھانیویاں کرو میں اونٹنی تیٹھا گی سد کے جا ابد اللہ بن مبارک فرما رہے میں اکھان نیویاں کر لی ارد کی ارکبی سوارو جب بیڑ لگی ہے توجہ اونٹنی نے بی بی دا کپڑا پاٹ گیا پاس بی بی فرما اللہ فرما اللہ فرما جڑی تمہوں مصیبت پہنچے تھے نفس دی شامت ہوں بی بیب دسیا میرے مسیبت ہے میری کپڑا میرا پاٹ پیا مسیبت میرے اپنے امل دی وجہ لار خیر آ گئی فرمایا میں بی بی ارد توجہ توجہ تبجو بول سبحان اللہ سبحان اللہ میں ارد کی اس باری بی صبر بی کرو ہتھا آ کے لاہو میں اٹھنے بن لوا پھر بیٹھے جب دفنا اصا وہ گل فرسل نو سمجھا دیبی بی بھی سمجھی کلا ٹھیک توجہ نہیں وہ فرمائی سمجھی, گل ٹھیک کہ بحال ہے آٹھ نہیں بنی تو میں آٹھو بیٹھی اتنے تو ہوں قرآن بھی آیا تو دعا بھی پڑھ ہے جڑی اتنے بان ہے سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقربين وإنا إلى ربنا لمنقلبون دعاسان دعا بڑے کچ رکھیے دعا اسان بڑے کچ رکھیے گی نریک لا بسملہ گی کا بوہا کھولنا جب بند کرنا سکھا لیں اچھا پڑنا کن بخت ہاں جی میں لطف پورے اچھا ہوں ایمان دعا تسملہ گیسے آئیے یا بندے رب کیوں سمج لینا کلے آیا قرآن بندے تکھی کرائی یا اللہ لا قیامت آوے آئے تو نو جنت دن ذکر تو کرتی رہی بندے اللہ آپ جہنم میں سٹنا ہے کہ بخت والے تیرے ذکر تو دور س نفرت کاندا سر پار سمجھ کے سوکھا کار کام کر کے دے دا سی تو تم ادے جا فرمائی بول اللہ اللہ بی بی پاک نے دعا منگی میں اٹھنی لگام فری جل تو اصاوا سی ہو میں سا اب دوڑ دا سو اگوں دوڑ دیبی میں قرآن چو فرمای ہے من اللہ دلہ فر درمیانی چال چل چال درمیانی چل وق دون تک آواز اپنی نیوی رکھ رکھ تو امشی توجہ فرما فرما دیتے میں حالی حالی چلنا شروع کیا جب بیسیحت کی, بی بی کی قرآن میں ہلی ہولی پی ٹور پڑھ رہا شیر پڑھ رہا سوں پاکیزہ پاکی کا شیر پڑ پڑھ رہا سا آپ فرما دیا ما تیسر من مل جو قرآن جو قرآن سوکھا لگتا ہے وہ پڑھو میں سمجھ گیا بی بی آن شیر منہ نہ بھر اللہ دے قرآن اور سجدہ ہو قسم خدا دی کر کے رکھ نبی داتوں پر جڑی نات نبی اللہ کا کڑال کی ان دی کوئی نات رکھ سکتا نہیں میں ارد کی لکھد اوتی خیرن کثیرہ بی, بی اللہ تین بڑی خیر دتی ہے بی بی یاد اہی رکھتے جڑے اقل والے نے کر کے نہ ہون کی گل چیتے انے گی جڑا اکل والا ہو بےکل جی مت وار نہیں ہونا میرے آنگوں کنڈ کر درما ہاں آپ فرما جہا چلیا میں پھر جی بیڈا شوہر ہے جی خاون ہے جی آپ فرما نے یا ایوہ منو لا کم تم اللہ فرمانا ہو جہاں چیزاں نہ پوچھو جہیا سامنے کھولیاں جان تم بہڑیاں لگ پوچھو ہی نہ میں کے سمجھ گیا بیس بی دی گل پوچھنے والی نہیں سر میں چپ ہوا ہاتھ ادرک تو بہا ال کافلا کافلا دے نچے میں کیا بیفلا آ بی گیا جی کافلا آ گیا جی آپ فرما دیا نے کل تو لا ہاں دے قافلہ کافلا آ گیا جی ملا کا فی ہاں مل لا کے فی ہاں تیرا کافلے کاؤنے آپ فرما دیا نے المال ویلا تیات دنیا میں پوچھا بی, بی کافلے ہے تھوڑا آپ جب دران کہ مال تے پتر اولاد اے دنیا دی زینت سنگار ہے تھی میں سمجھ گیا بھی اولاد ہے فکل فقلت وما لہو فکل الحج اما جی یہ دسو توجہ نہیں فرمائی دیں تسا پرو کسم خدا کی جہاں گلان میں سنا نہ جہیا گلام سنا حق دیا وہ آ بتخا ایک تو تند بندے جہارا والے خوہ دال نا دپ سڑی ایک پنڈ ہٹھاڑ اگلے دن پنڈی چیلی میرے دو گیا لے کے گئے شاہ صاحب تکریر لگتی ہے ڈیکخا جائے نا آواز پہنچے چوگ کھانا پینا چھڑ دے گا آن کے لکتا ڈیک سیدا آتے سر رکھ کے نہ مست ہو کے کلوران شاہ صاحب کی بلاؤ ویخن والا نال جڑے اتوں منڈے گئے تھے نا میرے نال نالے ویکھ ویکھ کے رو رہے تھے وہ ازمایا ہے جان کے پر سٹیا نا پر دور پھر لایا پھر ٹک بجائے اچھا سندیاستی چڑھیے ایک پیر تلو رہا ہے اصل دو تین کھلو سکتےشک ہاں جو ہوا سان ایک پیر کلو کے اکان بند کر کے نہ جسٹ لگتی او بدخا سونا نہ آدھا ہے وہ بتخا ہو گھر کا کیسٹ ہور گھر چ لگتی ہے وہ گھر والے تقریر دے خلاف نے تو بدخا حق چ مسیا گھر بی نہائی ایک پرونی سڈے گھر کیسے دلا ہی کھڑے تھا اس کیا کی کن کھدی جانتے ہر وی بند ہی چکر ہونے آخ آواز دیتی بند چکتا منجی بیٹھی سی بتخا تے اڈ کے تے آ پنجیا سو سدک و قسم خدا دی میرے نبی ویخ اے سدی ہے بندا کی حال بنیا پیا نبی حقان عاشق باقی اوی نہیں بزرگ فرمایا راتی جاگے شخ سدا فت رات نگن کتے داکن کو کدی چپ نہیں کر دے جا روڑی تے ستے و تے تھی اتم पूल ना दे, मावे भावे मारे सौ सौ जुते तो उठ यार मना ले नहीं ते बाजी लगा कुत्ते तो उते توجو نال بول سب جی بول سب جی میں جانور نبی نہ سنے جانور چنگے قرآن فرمایا توجہ نال بول سبحان اللہ اچھا این یہاں نو پوچھو جڑے ویخا اصل ادمایا یار ہو سکتا ہے سر ہووے بدخا تے جکول سکول دا رگڑا پٹنا تے یہودیاں دا تے لیے پرہ ہو جاوے جائے نو پوچھ ایمان نال بہویں رگڑا پٹی چے سر لگے بہویں نہ لگے او کھڑا ہے مطلب بتخا بھی آتا ہے پروفیسر دب کے رکھ شہ مسلمان کی تباہی کیشتی ہے کر کے تاب کر کے حضور سرکار نے موجودہ سن بی پاک نو پوچھا وہ حج کر کے آئے نہیں حال حالے آپ فرمایا نے والا جمے ہم شاہ کم جا کر کم رابریے فکا سب تو بے حل کے باب ول امارات آپ فرمایا حضرت عبداللہ بن مبارک فرما دے نہیں میں کبےت میں پوچھا ماہ ملا کافیا کافلا جو نیڑے لگا پھرتا سی میں پوچھا یہ کبے کامارتیاں کا نے بیب بی د لو ابھی ملیلا و کلا ملا ہو موسا تکلیم یا خودلتا میں سوال کیتا گھرج کون کون بی, بی نے قرآن جو جواب دیتا کا نام ابراہیم ایک کا نام موسا ایک کا نام یا تین پترانے نام قرآن چو کٹ دیتے پر سدکے دیا واہ آپ فرما نے میں آواز دیتی یا ابراہیم یا موسا یا دیکھا جوان نسے آدھے نے کانہل کمار چند چودویں چمکنے آدھے جدو, جدو آئے بیوی بی فرما ہے سبا سو ای کم بے کم ہے دی ال مدی فل آخ بی بی دیئے قرآن چو ایک نو بھیجو شہر والے وہ اصحاب کہف دبا کیا جا رہا ہے وہ جد جگے نا تے ایک ہوئے ایک گھلو تو گھلو شہر چہر لیا لوک جاوے تو چنگا کھانا لیا آپ فرماج فرمائی وہ تین آئے ان گیا فشترا تام کھانا خرید کیتا کدم ہو میرے اگے کھانا رکھیا عبداللہ اللہ بن مبارک فرما نے میرے روٹی رکھی بی بی روٹی کا آخیا پترا قرآن پڑھیا تو روٹی دا آکھیا بھائی مسافر روٹی کھواؤ روٹی لیا اگے رکھیا ہوں روٹی رکھ کے بی بی فرما دیو لابو ہنی میواف تم فی آئی الخالیہ رج کے کھاؤ سرور نال کھاو فکل الان الم تام حکم الرام آپ فرما میں آخیا یہ کھانا میرے تے حرام ہے جنہ چر اپنی ماں دے بارے میں نو دسو نا کی معاملہ وے ہوں پترہ دسیا ہاو ہی امونا بالقان مخافت انت انت زلاس الرحمان بال کہ لگے یہ ساری ماں چالی سال ہو گئے گھر ہو, ہو چالیس سال ہو گئے اللہ دو باہر گل نہیں کرتی مت بول دیا کوئی غلط گل نکل جائے مولا ناراض ہو جائے ان زبان تے انج پابندی لائی ہوئی ہے بول سبحال نہیں ہونا سلاحی اجوبی جمے سیا آتے جی جی زمین ہوے فصل جی اگتی ہاں چالی سال آ ہو گئے بی, بی اپنی زبان بولن والی خواہش سے چالی سال قرآن نال گال کر خامد قرآن سمجھن تو سدکے پڑھن تو سدکے وائی مان والے اسلے دیا بیبیا نے اسلے کے بندیاں کا کیا ترجیے بول سبحال سدکے جاوا فری فرما ہے تم کو کوڑی ہندی ر ہو چیاں وہ جی جی ڈھیٹھی ماں محد وہ جت دیا چا سبحان محلہ بس سو ایک گل کر سجڑو یہ دسو بول بول بول بول کا دے تے کے بول بولو آدھے ہنس ایک پرندہ آتا ہنس وہ سچے موتی ہے ان دی خوراک بڑی اللہ ہے وہ جس بندے دو تو گزر جاوے نا وہ بندہ بادشاہ بن جائے ہنس پرندہ وہ جس بندے تو گزر جاوے نا ہاں وہ بادشاہ انما بھی آدھے آن ہما ہوما بھی آتے ہیں تو ہما کا ہے شکاری کبھی ابتدا ہے تیری نہیں مسلے سے خالی یہ جہاں نے ہی اقبال نے بھی اس کا ذکر کیا ہوما خوراک بڑی ہے کیڈا کیمتی لنگ جائے تو بندہ کی بن جا اچھا کان کی ہوں بولو بولو کان وری ہوں کالی توجہ نہیں کشتی وردی ہوٹ شرٹ پائی ہوتی کالے رنگ کچی والی لال نہ ساری چٹی نہیں کھانا نہ باہر کھا لٹی بھی کھا لسے توجہ نہیں فرمائی خالی حرام نہیں کھانا حرام دلال بھی کھانا وہ جے پہلو مسلمان سن وہ سن ہنس خوراک قرآن نور خدا کھے سن شاید قرآن حدیث ہی پڑھتے دے سیکھتے <تصفح> سن اچھا ہوں اصان بنیا کان سا خوراک اسلامیات بھی ہے تنار کفریات بھی ہے دونوں جو لڑائیاں کان بنے بولنا بھی کا وگوں کان, کان تے ٹان, ٹان ہر ویل لگی کڑیے مزہ لے جے جی منہ کوئی سر گل نکل جائے سجنا سلطان فرماندہ نال کنگ نا کریے کلو لاج نہ لائیے کاواں بچے مڑ بھا موتی چوگے چی تربو ن تر مکل جائیے کدی میٹھے نہ بہ بہ کر میٹھے نہ بہو بھان سے بڑا گڑ پائیے دنیا تو آزاد ہو پنجرے نفا بھولی دنیا دولت دا جو مال متا ہے اندر دل نلا ادر لاج در جان ہے گن دیا عمر گزری کو بھی چلی نسبی شرک دی ریا سمال ہک دی آئی نا ہا ہاتھ توڑے برا آپ بنے پڑیا علم تے علم ل ساف تیرے جا کے پوچھ لل مفاد لو وقت گیا نہیں آنا آر توجہ نال بولو سبحان اللہ سجڑوں سجڑوں دنیا دے حالات بڑے نازک جن گل بات کسی بہانے باہر جائے ورنہ قسم خدا کی کر کے جڑے حالات بنے پائے نہ دنیا بنتے پائے نے میرا حضرت شیخ میرا فرماندہ میرے شیخ کامل میرا مرشد رابر ہادی آپ فرما سن تھان تھانے تھا, فرما سن حالے بھی فرما رہے ہیں وہ جڑے پڑھا جی لگ نہیں سکتے وہ جڑے پڑھا جی لگ نہیں ویخ زلزلے آئے نہیں انہوں کے تو موگ آئے جی یہ پیچھوں امریکہ تے توفان آیا کھڑا کو سنیا ٹی وی دے او ٹی وی نہیں ہوں ہاتھ نہ کھڑا کرگڑا پٹ چھوڑے جی چکلا اس چکلے گیا اچا آیا کھڑا طوفان امریکہ بوش پاسے جاندے جتر ہزار چھتاں میں پسیا میں آئی جان شکنجے जू वेलने गन्ना चिश्ती आखे हूं रो सकूली हूं रवे तो मन्ना पुत्र का नसते हूं नसते ने <laughs> वी, अगले दिन इतने रौला जो पिया ना میں چک تکریر گیا تھا ساری دنیا گھروں گھر چ نہیں پہنتے میں کیوں نہیں پباندھے اے سیدھے کمرے تو بغیر تو نیندر نہیں دے کمرے چڈی پھرنے جلیا کمرے چھڑاوال والا بڑا ڈر ڈی یہ بنگلیاں بنگلیا نہ اترا تل لا اے کوٹھی تیرا گھر نہیں کبر تیرا گھر کرسم خدا دی ہر شہر دبر بھی ہے کوٹھی بھی ہے जली दुनिया कोठी वेख दबर नहीं देंदी वो भी घर बंदे बेखते ने वो फलाना साजपूत कोठी बनाई खड़ा मैं बनावा यह नहीं वेखते फलाने की कबर बन गई है। तो मेरी नहीं बननी तवज्जो नहीं फरमाई قسم خدا دی کر کے کرکیا نہ موت یاد چا کرتے اگلا جہان اتنی جہان دکھے دیکھ ایمان نا دعا مدینہ دا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے جیو پر فلم لگائی گئی ہے اس بات پر تھوڑی دی میسج کچھ فلم پتہ لگا لگی جنا جہاں وہ فلم ویکھیے وہ اپنی رن دے نکاح دوبارہ چٹے کافر ہو گئے چٹے چرتد نے رنا طلاق نے اگوں تو نسل حرام دی ہوگی جنہ چر وہ دوبارہ نکاح اس فلم دے اندر کفر گستاخی نبی پاک دی آواز پیش کی تھی گئی حضرت بلال چوڑا کافر کنجر حضرت بلال کوئی بنیا کوئی کیڑا بنیا ہے اسلام کی نبی پاک دی پاکستک دیتی گئی ہے اسران لگ میں اپنے آپ آخا کہ میں نبی دا بلال ہاں تو سب میرے کی کرو گے تو میں چر مارو گے تو چوڑا پیا آخر بن کے پیا وقا چوڑا کنجر بلالا پی لکھ دیسا نہیں اداب کی کیسٹ سننی ہوے کہ لگے تے آنے کیڑے نے وہ میری کیسٹ سن کے جاپی لائی کا میں بیان کیتا ہے پچھلے تو پچھلے اس چوٹ اندر ساری حقیقت کھولی یہاں گلیں یہاں لانتی یہ سکولی سڈے واسطے ادب ازاب بنے ہوئے قسم خدا دی میرے مستفا کریم بےزتی نبی یار کی اج بےزتی کافر کرے گا کافر ویکے گا مسلمان اس فلم کے اندر کوفر گستاخی نبی پاک کی آواز پیش کی تی گئی حضرت بلال چوڑا کافر کنجر حضرت بلال کوئی بنیا ہے کوئی کیڑا بنیا ہے دے چ اسلام دی کی نبی پاک دی کی بےزتی دیتی گئی ہے اسماندار دس اگر میں اپنے آپ کو آخا کہ میں نبی دا بلال ہاں تصا میرے کی کرو گے تو میں نو چر مارو گے تو چوڑا پیا آخر بڑھ کے پیا و کھانا چوڑا کنجر ما بلالا امت وی ہے پی لاکھ لانا مسلمات کیوں دلدلے آواز دینی ہے پی دنیا و قسم خدا دی دلدلے رکے نہیں جے آداب رکے نہیں جے اداب کیسٹ سننی ہوگے کیتا ہے پچھلے تو پچھلے جمعے یہودیاں شکولی سڈے واسطے عذاب دے ہوئے خدا دی میرے مستفا کریم دی انج بےزتی نبی یار بےزتی کافر کرے گا کافر گا کد ویے گا Hayır. نہیں اس واسطے فلم وغیرہ جو کچھ فلم انجنا تک کرو یہ تکتے سو تجے کرنے ادرت سید نا بھیر معاویہ سرکار کو گل چن وقت کافی ہو گیا یہ کسے آخیا اٹھ جاگ گڑے مار نہیں وہ چنا بس بھائی میں روزانہ بولنا ہوں دا ہیک دن ہیک دن تو دن سننا تساں ایک دن سننا میں روزانہ بولنا ہاں جی ایک ہوں کے تین گھنٹے اویں چ بولے تو میں سارے پیسے دیتی تساں سرور لیا تو ساڈا کام بن گیا ہاں جی ہاں حضرت ویس کرنی کے دانت نکالنے کی تحقیق بیان فرمائیں حضرت ویس کرنی کا کوئی دانت نہیں نکلے سب کو بکواس ہے اے پھر آگوں کوڑ جوڑی کھڑنے آ کے انہیں بتی کڈ لی نے مڑ کیلا نا ہاں میں میرے نالک گل کی میں تیرے پیو کی بوائے کیلا اگیا تھی لال پہ پیا کرنا بے وکو فیڈے اور سنو حضرت ویس کرنی تند بتی دے جو نب اگر کٹ دے بھی صحیح اگر یہ گل ہوں توجوی جو نبی پاک دے اپنے دند مبارک پورا ٹوٹ جا پورا دند نکل حضور دا تے پھر انج ہو سکدا سی جے کوئی کردا تھا تے حضور پاک سرکار کا تو موڈو دند کوئی نکل ہی کو نہیں ہاں ہاں میں تم ایمان دسو جب خود کملی والے کا دند مبارک نہیں ٹوٹ کے تھلے ڈا سارا تو کیوں کر لے اگر کوئی مائی دا لال ثابت کر دے کہ نبی پاک دا پورا دند مبارک تھلے ڈگا ہوٹ کے تھلے ڈا ہو شریف حضور دا کوئی تاریخ نال ثابت کر دے میرا سر وڈ ٹوٹے کر کتے اگیا دند نکلنا اے بے ایک دند سامنے والا نکلا ہوا بھڑا لگتا بندہ رب تحبوب جہد پیار کرے تب نہیں پسند کرنا جہد رب پسند پیار کیتا ہے اندا ای برا پسند کیا جب سنو سامنے والا چڑایا سو جل حقیقت جنگ وٹا دشمن مارے میرے پاک نبی سرکار دے سامنے والے دند شریف کے تھلے حصے تو تھوڑی جی چل اتری بزرگ فرماج کہ موتی جمک جی رب واہ بہلا شریک تھوڑی جی چھل اتار کے نا تے محبوب دوتی ورگے دنداں چمک بلال دکھا تھی میرا پیر مہر علی شاہ بولے سناوا میرا پیر تاجدار گولنا بولے دو ابرو کاس مثال کی ج چ لبا سرخ آ لال یمل چند موتی دیا ہین لڑی میرے سنائی گل نہیں کیتی بڑی گل نہیں اکھان ڈی گل کی آپ وادیہ ہمرا ہمراہ پہنچے نے حج کرن گئے آپ فرما نے م تھکے آ سو اثر دی نماز دا ویلا ہو گیا میں نفل چھڑ دیتے سنتا چھڑ دیتی فرد پڑے سو گیا نبی پاک تشریف لے آئے فرما نے سنتا چلی میں ارد کی ابو جی میں سمجھا ضروری تو کوئی نی غیر مقدار سنتا نے مینو سرکار فرما نے پترا تیرا پترے تینوں تو میرا تے گل نہیں پبدی نبی پاک دا جو جلوہ میرے پیر ویخوے ان لکھا ہوے دو ابرو مثال دس جب تک میاد پیر چھٹ لبا سرخ آ لال یمل دند موتی دیا ہے لڑیا میرے پیر درس آئے میں لڑی موتیاں کی لڑی پروئی سی میں اکانا میں لڑی پوری ویکھی تک سٹی بیٹھا نہیں سر بھائی بول چا سبھال اللہ تک گرائی بیٹھا مینو آخن دے میں ایک گل سنا وا بول چال میں آنا ہونا آنا آ سکتا ہے کب نہیں آ سکتا ہے کب نہیں بھائی آپ کٹن شروع ہو جا ہاں سو یہ آپ کٹنا تو کمزوری دی دلیل میں مثال دینا تگڑا بندہ رن گسا کرے نو کٹ تو رن کو کٹتا تو جہا میرے آنگوں ماڑا ہوگی نا رن تو گرسا کرن میں تو کٹ نہیں سکتا وہ مڑا آمرے تیرا کھانا خراب ہو سیکیا ہونا ویخیا جنا ہو سکے کوئی والا ایتھے بھی بیٹھا ہوئے کوئی اتا ہو سکتا بیٹھا ہونا رن تو بیچارا ماڑا ہو آپ کٹنا ہوئے معلوم ہویا جیڑا تکڑا ہے وہ اگلے جاڑا اس دشمن دینٹیا ہے جڑے رن مرید نے نا یہ دشمن دین, <acly> <t> <t> <t> دین تو لڑن جوگے کوئی نی بارہ مہینے تو بعد آپ کٹی کھڑے ہونے گو سچ آخ ہر آخ ہر بادشاہ آپ کٹن دی لوڑ نہیں اینیا گیاں واری بھی نہیں آنی توجو نہیں پر بھائی آپ کی کٹنا سجنا میرا پا کس کرنی آشکی اور ساپ نئی کٹیا تو نہ کوئی دند بنیا سب بکواس جھوٹ ہے اشک نبی سرکار دشک چنا ہوسین آگے یزیندہ ہاتھوں مرد ہے اپنی مار کٹ سچی کرنی تھی نا سچ ایک کوڑ بناو کی خاطر ایک کوڑ ہوا بنایا کیا تھپو اوائے. اچھا تو میں آئی یار انہ اس کی جی سنت ادا کر دیو دکھے میں مڑ تو سا بھی دند بنو اپنے سینہ کیوں بھننا ہے چلو گوشت تو سستا ہوے اے تو سترے کھائیے اب بلاوا پیا گوشت نو ساڈے کھان جوگے نہیں رکھا گل بےوقفی دیا وہ بندہ کر سا جا نبی صابا دشمن ہو ادرت ماویا کا دشمن ہو جڑا نبی یارہ دیوانا آ شکے مستفا کا گلام مستفا کا خادم جہا ہزر سرکار کا وہ کتنے یہ بےوقوفیا والے کام کر سکتا ہے دعا کرو صدقہ مدینہ مدینہ تاجدار دلّہ تعالیٰ مل کے توانا مستفا جان رحمت پہلا سلام شمے بزم ہدایت پیلا آس دو سب ماں سی گولا پھر تھام لو مل کے سب دامن مصطفی پھر پڑو رب کی رحمت مصطفی جان رحمت اللہ مصلی اللہ شہید نام محمد اللہ سرور پاک محبوبان ہدایت دے آمین اللہ و نصارہ سارا دہر شر فتنے تو سانوں نجات آمین آمین آمین اللہ نبی سرور د جوڑ کا سدکا ووٹ ٹی وی سکول دا دشمن بنا دے آمین کفر تو توڑ کے تے اسلام تے ایمان نال جوڑ دے اللہ جیڑے دنیا ہیں کافر منافق جتنا طاقتور بن چکے نے ہیں اسان لڑن جوگے کوئی نہیں تیری طاقت اگے وہ کوئی شہ نہیں تیرا آسرا کرنے انہاں دی تباہی دی دعا کرنے انہاں نو برباد کرتے دے مومنا آباد کر دل خصوص ہے محمد علی صاحب اس علاقے پڑی اس جلسے جناسے آئے نی ساتھی سننے والے سناو آپی کمینہ مولا اپنے کوئی پیارا ہی خدائی واستا چکر اندر سدکا تفیل چیز سب بخش دے ہدایت دے چیز نوت کمان دی اللہ سونے اپنے حق کا مسلم